أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آج ہمارا سبق انشاءاللہ اللہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس میں ہوگا اس آیت میں اللہ جل جلال مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں یا ایمان والو اے مسلمانوں ان تتقوا اللہ ان تتقوا تک اللہ اگر تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو گے جان کم فرقانا تو اللہ تعالی تم لوگوں کے لیے فرقان بنا دے گا فرقان کے کیا معنی ہیں یہ بعد میں سمجھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ یوکف اور اللہ تعالی دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو یغ فر لقم اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی کی مہربانی بہت زیادہ ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس ہے اس سے پہلے کی آیتوں اور اس آیت میں جوڑ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو یا یوح الوین امن استجیب یا یوح الوین امن و اللہ و رسول اللہ کی بات مانو رسول اللہ کی بات مانو اور پھر یہ بھی بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اگر اطاعت کرو گے تو یہ فائدے ہوں گے اور یہ فائدے ہوں گے یہ برکتیں ہوں گی اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اطاعت کرو گے تو اس کی اور بھی برکتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان تطلا اگر تم لوگ اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کی بات مانو گے نا تقوا کا تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کی بات مان کر چلو گے جب اللہ کی بات مانو گے تو اس کی اور بھی برکتیں اللہ تعالی یہاں بیان فرما رہا ہے نمبر ایک لکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فیصلے کی چیز بنا دے گا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ایک فیصلے کی چیز دے گا فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک علمی فیصلہ ہوتا ہے اور ایک عملی فیصلہ ہوتا ہے فیصلے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کالی ہے اور یہ چیز سفید ہے یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی آپ لوگوں کو فرقان آتا فرمائے گا جس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک علمی فیصلہ ہوتا ہے اور ایک عملی فیصلہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ تعالی اللہ سے ڈرنے والوں کو فیصلے کی ایک چیز آتا فرماتا ہے علمی طور پر وہ کیا ہے ہدایت اور دل کی روشنی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے دل کو روشن کر دیتا ہے تو علمی طور پر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے بات اور دشمن کے اوپر آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے آپ دشمن سے جیت جاتے ہیں اور آخرت میں آپ کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے تو یہ عملی فیصلہ ہے دشمن بھی آیا ہے آپ بھی آئے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا ہے دنیا میں آخرت میں دشمن بھی موجود ہیں کافر اور آپ بھی موجود ہیں اللہ تعالی دشمن کو جہنم میں اور آپ کو جنت میں جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو یہ عملی فیصلہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر آپ تقوا کریں گے ڈریں گے شرک سے بچے رہیں گے کفر سے دور رہیں گے اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالی آپ کو ایک فیصلے کی چیز آتا فرمائے گا اسے قرآن کریم میں فرقان کہا گیا ہے اس آیت میں جو فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی ایک معنی مفسرین صحابہ کے نزدیک صحابہ کرام کے جو علمات ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فرقان کے معنی ہیں اللہ کی نصرت اور امداد اور حفاظت یعنی اگر آپ اللہ سے ڈریں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ اللہ کی بات مانیں گے ان کافروں سے علمی مقابلہ کریں گے اور عملی مقابلہ کریں گے ان کافروں کو توحید اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی رسالت اور ایمان کی باتیں سمجھائیں گے اور ان کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے ان کے خلاف لڑائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان آتا فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے حق والوں کو فتح ملتی ہے اور جو باطل ہیں ان کو شکست ہوتی ہے حق والے جیت جاتے ہیں اور جو باطل ہیں وہ ہار جاتے ہیں اس طرح کفر اور اسلام کے درمیان ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اس طرح سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک لکیر لگ جاتی ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کریم نے اسی معنی کے اعتبار سے غزو بدر کو یوم الفرقان کہا ہے یعنی فرقان کے معنی اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہے اس معنی کے اعتبار سے غزو بدر کو یوم الفرقان کہا ہے کہ اللہ تعالی نے غزوائے بدر کے دن مجاہدین کی مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور ان کی کافروں سے حفاظت فرمائی صحابۂ کرام میں جو علماء تھے نا جو مفسرین تھے انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ فرقان کے معنی کیا ہیں اللہ کی نصرت اور اللہ کی حفاظت اور اسی وجہ سے جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان اللہ تعالی نے کہا ہے کیونکہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئی اور مسلمانوں کی حفاظت بھی ہوئی ایک اور معنی علماء کرام نے فرقان کے بیان کیے ہیں وہ ہے عقل اور بصیرت جس کے ذریعے حق و باطل جھوٹ اور سچ میں امتیاز کرنا الگ الگ کرنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے تو اس آیت کے معنی اس طرح ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالی سے تقویٰ کرتے ہیں بزرگ لوگ نیک لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سمجھ عقل اور فراست عطا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ بات سمجھ میں رہی ہے فرقان کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ اللہ سے تقویٰ کریں گے اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی عقل عطا فرمائے گا کہ آپ دو آدمیوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان میں سے ایک سچا ہے اور دوسرا جو ہے جھوٹا ہے اور یہ بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے مجاہدین میں بھی ہم نے دیکھا ہے دو آدمی آئے ہیں ایک کو آمیر صاحب نے اندر آنے کی اجازت دی اور دوسرے کو اجازت نہیں دی اب ساتھی حیران ہیں دونوں ایک ساتھ آئے ہیں ایک کو اجازت دی گئی ہے دوسرے کو نہیں دی گئی ہے کیا وجہ ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ ایک ان میں اچھا انسان ہے دوسرا جو ہے دشمن کا جاسوس ہے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ان بزرگوں کو اللہ کے راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والے اللہ کے راہ میں اپنے سروں کو کٹوانے والے ان بزرگوں کو اتنی عقل بصیرت اور فراست عطا فرمائی ہے کہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ایک شخص ایک دفعہ اس وقت بہت غریب تھے مجاہدین عمارت اسلامیہ 2001 ایک میں ختم ہو گئی تھی اور مجاہدین بہت پریشان تھے اس وقت ایک شخص لمبی سفید داڑی والا قاری محمد طاہر فاروق جنہیں ہم قاری طاہر جان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس آیا ساتھیوں کو کہا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے عذر کیا اس وقت وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے خاص کر کے پاکستان سے آئے ہوئے کسی شخص سے نہیں ملنا چاہتے اس لیے کہ پاکستان کی حکومت نے جو خیانت اور غداری عمارت اسلامیہ کے ساتھ کی تھی وہ تاہرجان جان صاحب کو معلوم تھی پاکستان سے امریکہ کے طیارے اڑ اڑ کر آتے تھے اور افغانستان پر بم برساتے تھے یہ سب کچھ مجاہدین خصوصاً جو مہاجرین تھے عرب تھے اُسبک تھے تاجک تھے جو دور دور سے آئے ہوئے مہمان مجاہدین تھے ان کو بالکل اچھی طرح معلوم تھا قاری صاحب نے ملاقات نہیں کی تو پھر اس سفید داڑی والے لمبی داڑھی والے بابا نے یہ کہا کہ میں ان کے لیے نوے لاکھ روپے لے کر آیا ہوں اس وقت ہم نوے روپے کے محتاج تھے نوے روپے سو روپے بھی ہماری جیب میں نہیں تھے اتنی پریشانی تھی اور اتنی محتاجی تھی اور اتنی زیادہ غریبی تھی تاہر جان صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ جو پیسے لے کر آیا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر واپس چلا جائے اب تعجب کی بات یہ ہے سب ساتھی حیران ہے کہ اتنی لمبی سفید داڑی والا ایک بزرگ ہے اور تاہر جان صاحب تکبر کر رہے ہیں ملاقات تک نہیں کرتے غریبی ہے فقر ہے محتاجی ہے پیسوں کی ضرورت ہے پیسے بھی اس سے نہیں لیتے یہ کیسا انسان ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ آئیس آئی کا ایک جرنیل تھا آئی ایس آئی جس کے معنی ہے انتہائی شریر ادارہ آئی انتہائی ایس شریر آئی ادارہ آئی ایس آئی انتہائی شیطان ادارہ پاکستان میں جو جاسوسوں کا ادارہ ہے اسے آئی ایس آئی کہتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف بھی کافروں کے خلاف بھی ہندوؤں کے خلاف بھی یہودیوں کے خلاف بھی حتیہ کہ اپنے خلاف بھی لڑتا ہے سمجھ میں بات اس کے اپنے کچھ مقاصد ہیں ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ ایمان کفر اپنے پرائے انسان حیوان کسی چیز کو نہیں دیکھتا اس کے اپنے مقاصد یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمائی جائے اور اس دنیا کو کمانے کے لیے چاہے انسان کو قتل کرنا پڑے چاہے حیوان کو قتل کرنا پڑے چاہے کافر کو قتل کرنا پڑے چاہے مسلمان کو قتل کرنا پڑے چاہے اپنے باپ کو ماں کو بھائی کو بہن کو جس کو بھی قتل کرنا پڑے دلیل کرنا پڑے وہ کرتے ہیں اور پاکستان کے حالات اس کے لیے بہترین دلیل ہیں کہ اپنی ہی بیٹیوں کو انہوں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی اللہ تعالی ان کو رہا فرمائے عزت کے ساتھ اور لال مسجد کے ہمارے بھائی بہن بچے اور بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا پورے قبائل میں سوات میں پورے پاکستان میں جو ظلم ستر سالوں سے جاری ہے وہ اسی جاسوسی ادارے کی طرف سے یا ان جیسے دوسرے ناموں والے جو ادارے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ لمبی سفید دھاڑی والا جو شخص تھا یہ کون تھا یہ جاسوس تھا یہ دراصل طاہر جان صاحب رحمہ اللہ سے مل کر ان کی جگہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کہاں ہے اور جگہ معلوم کرنے کے لیے اگر نوے لاکھ روپے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس لیے کہ وہ پھر بعد میں امریکہ سے پچاس کروڑ اور سو کروڑ بھی لیتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ہمارے بزرگوں کی بصیرت اور فراست ہے ہمارے مجاہدین کی یہ عقل ہے سوچ اور سمجھ ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اسی طرح یہ بھی آتا ہے اتقو فراست المؤمن مؤمن کی فراست سے اس کی ہوشیاری سے بچو یمزور بینور اس لیے کہ مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ تعالی خصوصی عقل اور خصوصی سمجھ ان کو عطا کرتا ہے ورنہ آپ دیکھیں اس بڈے سے نہ ہی طاہر جان صاحب رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی تھی نہ ہی انہوں نے اس کو دیکھا تھا شبی نہیں لیکن انہوں نے پہلے تو ملاقات سے انکار کیا بعد میں جب پیسوں کی بات کی تو پیسوں کو بھی انہوں نے رد کر دیا انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہمیں پیسوں کی وہ بڈھا جو ہے وہاں سے ناکام و نامراد اپنے آئی ایس آئی کے استاذوں کے پاس واپس لوٹا کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں ان سے میں ملاقات نہیں کر سکا حالانکہ اس بڈے نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا اور بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا